والسلام والا الانبیاء اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کی و و اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں سرفان سے منع کیا ہے اور کہا ہے باغ تم میں سے کوئی دوسرے کی عبت نہ فرمایا ہے کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے یقیناً تم اس کو نا پسند کرتے ہو تو اسی طرح عغیبت کو بھی اچھا نہ جانے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہیں پتہ ہے کہ عیبت کسے کہتے ہیں کہنے لگے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی زیادہ بہتر تو آپ نے فرمایا غیبت ہے ذکر کا آپا کا بیما یفراہو اپنے بھائی کا کسی مسلمان کا ایسے انداز سے ایسے طریقے سے ایسے الفاظ میں ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو یہ غیبت ہے ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ جو برائی ہم نے اس کی بیان کی ہے اگر وہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہو تو کیا پھر بھی غیبت ہے تو آپ نے فرمایا ہاں اگر وہ ایب اس کے اندر موجود ہے جس کا تم نے ذکر کیا ہے فقدہ ہو پھر تو تم نے اس کی کی ہے غیبت اور اگر وہ اس کے اندر موجود نہیں عیب اس کے اندر پایا نہیں جاتا اپنی طرف سے ہی کہہ دیا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے اس کی کوئی برائی اپنی طرف سے گھڑ کے اور بیان کر دی فرمایا فقد با ہو پھر یہ غیبت نہیں یہ اس پر بہتان ہے اور بہتان لگانے والے کے لیے اللہ سبحانہ ہو و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نور میں سزا مقرر کی ہے حد متعین کی ہے کہ بختان لگانے والے کو اسی جرے مارے جائیں اسی کولے مارے جائیں یہ بختان تراشی الزام تراشی جو ہے یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے تو کسی مسلمان بھائی کا اس انداز میں ذکر کرنا جسے وہ مسلمان آدمی پسند نہیں کرتا یہ اس کی غیبت ہے اور ایسا کرنا ریتِ اسلامیہ میں منع ہے ناجائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روکا ہے اللہ سبحانہ ہوا تو نے بھی اسے منع کیا ہے اور اللہ تعالی نے اسے مردہ بھائی کے ساتھ کشبی دی ہے کہ کسی کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اس کے مرنے کے بعد اس کا گوشت کھانا ہے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے بہت بڑا جرم ہے لہذا جب بھی دو آدمی آپس میں بیٹھیں گفتگو کریں تو کسی کسی تیسرے آدمی کا ذکر نہ ہی کریں تو بہتر ہے اور اگر کسی کا ذکر کرنا ہے تو وہ اچھے الفاظ سے کریں اگر اچھے الفاظ سے نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کریں یہی بہتر ہے ورنہ برے الفاظ میں کسی کا تذکرہ کرنا یہ غیبت اور کبیرہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توقین دے بالیہ عزت کرائے